رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ معمول تھا کہ آپ جو بھی کام کرتے یا کرنا چاہتے اس میں حسن اور اتحام پیدا فرماتے یعنی ایک کام دل کی گہرائیوں سے کرنا اور یہ کوشش کرنا کہ اس میں انتہائی خوبصورتی اور حسن پیدا ہو اور ظاہر ہے کہ عمل کا حسن نبی اسلام کی سنت کے ساتھ ہے کیونکہ احسن سن حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ صلاطلام کا طریقہ ہے حسن عمل میں یہ بات بھی داخل ہے کہ عمل انتہائی اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے کیونکہ اخلاص پر ہی عمل کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے اورب العزت بھی عمل کرنے والے کے دل کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے ان نواہ لائن بلا سور کو بلا علا ام کو بلا الا امبال کو بلا کے یمر و الا اللہ رب العزت تمہارے چہرے نہیں دیکھتا نہ ہی تمہارے جسم اور نہ ہی تمہارا مال بلکہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور پھر تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے تو عمل کی ادائیگی کے وقت دلوں میں بھی انتہائی اخلاص ہو اور عمل کا ظاہر بھی نویل اسلام کے طریقے اور آپ کی سنت پر ہو اور سنت پر عمل کو سنسری سطح کا نہ ہو بلکہ پورا ایک ذوق و شوق شامل حال ہو نویل اسلام کی سنت سے انتہائی عقیدت اور محبت یہ سہن ہما وقت کار فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اتباعی ہر عمل کا محور ہے یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالی کے رضا کا موجود بنتی ہیں کہ ایک انسان کا چھوٹا سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا قابل قبول ہوا کہ اسی چھوٹے سے عمل پر جنت کے فیصلے ہو گئے اور گناہوں کو غف کر دیا گیا ہم نے یہ اشارہ دیا تھا کہ اس کا جو برحک موضوع ہے وہ بھی ممکن ہے بعض اوقات ایک انسان ایک خرابی کر بیٹھتا ہے اور وہ خرابی عقیدے کی ہو یا عمل کی ہو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہے اور پھر نتیجہ اللہ رب العزت کے غذ اس کی لعنت اور اس کی عذاب پر منتج ہوتا ہے اور وہ بندہ ہمیشہ کے لیے مردود اور راندہ قرار دے دیا جاتا ہے تو ہم وقت یہ تصور دلوں میں جا رکھو کہ ایک بہت ہی اچھا عمل ایک بہت ہی اچھی کوشش اللہ کی رضا کا موجب بن سکتی ہے اور جنت کے داخلے کا باعث بھی اور بات اور ایک برائی اللہ تعالیٰ کو ایسا ناراض کر دیتی ہے کہ وہ بندہ کسی آخریت اور سعادت کا مستحق نہیں رہتا نبیر اسلام کی حدیث بھی ہے الجنت و اکب وحد کب شرا کے نہرے ہی بنار وسلم کہ جنت ہر وقت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے جن بعد ایک چھوٹی سی کوشش ایک چھوٹی سی چھلان تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے بنار و مسل وال اور جہنم بھی اتنے ہی فاصلے پر ہے اور بعد و فاضق معمولی غلطی تمہیں جہنم میں جھونک سکتی ہے تو جنت اور جہنم انسان کے ساتھ ساتھ ہیں بالکل قریب ہیں تھوڑے سے فاصلے پر ہیں جس کی بابت اللہ تعالیٰ کا فرمایا ان نہ انضرنا کم آغاون ہم تمہیں ڈراتے ہیں ڈراتے رہیں گے ایک ایسے ادار سے جو تمہارے انتہائی غریب ہیں بعد اوقات ایک چھوٹی سی معصیت اللہ رب العزت کی ناراضگی کا موجب بن سکتی ہے فخر بھی معاملات ان قواعد پر بھی سامنے لائے جائیں گے کہ ایک چھوٹی سی نیکی روز قیامت واضح ہوگا کہ انسان کو جنت کے داخلے کی بشارت دے گئی اور ایک چھوٹا سا گناہ جو اللہ کو ناراض کر گیا انسان کی بربادی کا واعث بن گیا حدیث بطاختہ جو کی گئی تھی اس پر شاہد عظل میں کہ نیکی کی پرچی گناہوں کے ننابی دفاتر پر غالب آ جائے گی اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشا ہوا ہوگا اور جنت کا ہو ہوگا مسرت احمد میں ایک حدیث ہے جو اس کے برعکس نتیجے کو پیش کرتی ہے اور یہ حدیث عبداللہ بن اونیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے اور یہ وہی حدیث ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سواری خریدتے ہیں اور مدینہ سے شام پہنچ جاتے ہیں صرف اس حدیث کے سماع کے لیے انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی اسلام نے فرام مجلس میں یہ حدیث بیان کی تھی اس میں جابر شریک نہیں تھے انہوں نے معلوم کیا کہ کون کون شریک تھا جب وہ نام سامنے آئے ان میں سے اکثر یہ تقریباً تمام شہید ہو چکے تھے یا ان کا انتقال ہو چکا تھا صرف ایک صحابی باقی تھے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ شام میں تھے سماتے ہیں کہ میں نے بہت ہی عمدہ اونٹ خریدا شام کے سفر کے لیے اور روانہ ہو گیا بڑی اجرت میں کیسا نہ ہو کہ موت میرے اور اس حدیث کے ماں بہن حائل ہو جائے یا میں انتقال کر جاؤں یا عبداللہ انہیں سے انتقال کر جائیں چنانچہ وہ شام پہنچ گئے اور ان کو تلاش کیا وہ بھی ایک قصہ ہے تلاش کرنے کا جب ملاقات ہو گئی تو دروازے پر کھڑے کھڑے اس حدیث کو بیان کرنے کی خواہش ظاہر کی بڑا اصرار کیا گیا کب اندر بیٹھے اور جو آپ کی سیاست کا حق ہے اس کا ہمیں موقع دیں لیکن فرمایا کہ نہیں جو نیت لے کر آیا ہوں اسی کو پورا کر کے لوٹ جانا چاہتا ہوں تاکہ سفر میں اور کوئی چیز شامل نہ ہو مسلمان اپنی نیتوں کے بڑے محافظ ہوا کرتے تھے اور نیتیں بھی بڑی قابل قدر ہوا کرتی تھیں اور نیت کا بھی نیت کے سد وفاداری کا بھی اجر مل سکتا ہے اس پر نصوص موجود ہے نبیر اسلام کے ایک حدیث کے مطابق ایک بندہ گھر سے وزو کر کے چلے اور اس کی نیت صرف مسجد کی ہے اور نماز کی ہے اور کوئی نیت کار فرما نہیں ہے حالانکہ اور کوئی نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نماز بھی پڑھیں گے اور ناشتہ بھی لے آئیں گے یا فلاسی کی خریداری کر لیں گے یہ شرم ممنوع نہیں ہے مگر وہ نیت پر قائم ہے کہ یہ گھر سے نکلنا اور جانا صرف نماز کے لیے ہے تو دوسرے بہت سے ثواب کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس حسنی نیت پر اسے ایک مکمل حج کا ثواب دے دیتا ہے کہ اور کوئی مقصد کار فرما نہیں ایک ہی نیت ہے چاچی جناب جاوی لیند ہوگی اس بات پر مصر رہے کہ میں یہاں کھڑے کھڑے حدیث سنوں گا اور یہیں سے لوٹ جاؤں گا مدینہ روانہ ہو جاؤں گا اور وہ حدیث سن لی وہ حدیث کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ انکم تحشرون یوم یومر قیامت ادارے کو فادن اور کہ تم لوگ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے اپنے رب کی طرف ننگے باؤں نگے بدن اور بالکل خالی ہاتھ اگر دنیا میں تم اربوں اور خربوں کے مالک ہو تو قیامت کے دن بالکل شہید دامن آؤ آو گے اور خالی ہاتھ آؤ آو گے اور کوئی چیز خاص نہ ہوگی اور پھر اللہ رب العزت میدان منشر کی طرف آئے گا ایک ندا کرتے ہوئے یو نال جی ایک آواز کے ساتھ ندا فرمائے گا ایک آواز اور ایک آواز کے ساتھ ندا کرتا ہوا آئے گا وہ آواز کیا ہوگی وہ ندا کیا ہوگی انل ملک انل بیاان میں بادشاہ ہوں اور میں ہی دیان ہوں دیان کا میں عدل کرنے والا آج کے دن عدل قائم کرنے والا ادل کے سارے تطارے آج پورے ہوں گے میں دیا ہوں مالک یوم الدین بل امر و یوم اذن للہ اور ساتھ ساتھ اللہ پروائے گا کہ یا یاد اے وہ لوگوں جو جنت کے داخلے کی امید قائم کیے بیٹھے ہیں یہ امید کیسے قائم ہوگی کہ ان کے سامنے ان کے امال صالحہ ڈھیروں کی شکل میں پڑے ہوئے نیکیاں ہی نیکیاں اور وہ ان نیکیوں کو دیکھ کر بغام خیش یہ امید قائم کیے بیٹھے ہیں کہ ہم تو کامیاب ہیں ہم تو جنت ہی ہیں تو اے یہ سوچ رکھنے والوں اے جنت والو لا یس آخر تو ملک جنت تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہرگز نہیں جا سکتے وحلیہ حق تم انہد انہد نار اگر کسی جہنمی کا تم پر کوئی حق ہے کسی ایسے بندے کے ساتھ تم نے دنیا میں زیادتی کی جو کہ جہنم کا اہل بن چکا ہے جہنمی ہے تو یہ تو سمجھو کہ معاملہ چھوڑ دیا جائے گا کہ جنتی ہے جائے بھار میں اور یہ جنتی ہے اس کو جنت کی وراثت دے دی جائے ایسا ہر کسی نہیں ہوگا بلکہ اس جہنمی کو جنتی سے میں بدلا اور انصاف دل رہا ہوں گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو ہے ہی جہنمی اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے اس کا کیا معاملہ سامنے لانا ہے ہرگز نہیں یہ انصاف کا دن ہے اگر کسی ایسے انسان نے جو بظاہر جنتی دکھائی دے رہا ہے اس پر کوئی حتیہ کسی جہنم نہیں کر تو میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا اس معاملے کو حت وہ قصہ ہو دن جب تک انصاف قائم نہ کر دوں عدل قائم نہ کر دوں جب تک اس جہنمی کو جنتی سے بدلانا دلوا دوں جو بھی اس کے حق کے تعلق سے کوزاحی ہوئی ہے جب تک اس, اس کا تصفیہ نہ کرا دوں اس وقت تک نہیں چھوڑوں نہ جنتی کو نہ جہنمی کو نہ جنتی جنت میں جائے گا اور نہ جہنمی جہنم میں جائے گا آگے جو خاص ہے وہ بڑی قابل غور کہ حت اللطمہ حتیہ کہ ایک چانڈا بھی مار دیا اگر کسی ایسے شخص نے جو آج جنتی دکھائی دے رہا ہے کسی ایسے شخص کو جو جہنمی ہے ایک چانڈا بھی مار دیا تو اس چانٹے پر بھی میں نے عدل قائم کرنا ہے اور انصاف فراہم کرنا ہے جب تک قصاص قائم نہیں ہوگا وقت تک نہیں چھوڑا جائے گا تو یہ ایک فیلڈ ایک تھپڑ رسید کرنے کا فیلڈ ایک چانڈا مار دینے کا فیلڈ یہ بھی قیامت کے ذریعے زیر بحث آئے گا یشور بھی عدل قائم ہوگا یشور بھی اللہ تعالیٰ انصاف رحم کرے گا ایک نتما ایک تھپڑ کا جو عمل ہے حالانکہ تھپڑ کا عمل بظاہر ہلکا ہوتا ہے بنسبت جس کے کہ کسی کی حقیبت کی جائے کسی کی چغلی کی جائے یا کسی کو گالی دی کی جائے کیونکہ یہ زخم منتمل نہیں ہوتا کرم السان انکم الکلم جو زبان کا زخم کسی کو لگاتے ہو وہ تلوار اور نیزے کے زخم سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے تلوار کا سخم بند مل ہو سکتا ہے اس کا نشان مٹ سکتا ہے بندہ شفا یاب ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی کو زبان کا زخم لگا دیا ہے. وہ زخم کبھی بند مل نہیں ہوتا ہے. تو یہ تو ایک چانٹا رسید کرنے کا عمل ہے کہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک انصاف قائم نہ کر دوں اور مارنے والے سے جس کو مارا ہے اسے بدرا نہ دلوا دوں صحابہ نے اس موقع پر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصاص کیسے قائم ہوگا ظالم کی جان کیسے چھوٹے گی کیونکہ بھی آپ نے فرمایا کہ وہ ہم کہ تم بالکل خالی ہاتھ آؤ گے تو ایسا ہمارے پاس کیا ہوگا جسے دیکھ کر ہم معافی تلافی کر لیں گے جسے دیکھ کر ہم اپنے دامن کو چھڑا دیں گے اور بری کروا دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سندان فرمایا کہ جو حشر کا بازار ہے اس میں دنیا کی کرنسی نہیں چلے گی یہ روپیہ پیسہ یا درہم مینار دینار ہرگز نہیں چلیں گے حشر کے بازار میں ایک ہی کرنسی ہے اور ایک ہی قسم کا مال ہے جس کو لین دین سے تصویر ہوں گے اور قصاص اور بدلے ہوں گے اور وہ مال ہے نیکی اور گنا ہوگا حسنات اور سیاحت ہے فرمایا کہ قیامت کا تصویہ دنیا کے مال کے ذریعے نہیں ہوگا بلکہ قیامت کا تصفیہ قیامت کی کرنسی کے ذریعے ہوگا اور وہ نیکی اور گناہ ہے جو تھپڑ مارنے والا ہے اس کے پاس تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں اپنے آپ کو جنتی سمجھ بیٹھا ہے لیکن نہیں اس کی نیکیاں اسے دی جائیں گی جو مظلوم ایک ہو دو ہو دس ہو وہ نیکیاں میں تقسیم ہوں گی اور بعد آسار سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو مظالم ہوں گے اس کے اسے بھی ترازو میں ڈال دیے جائیں گے اور جو اس کی نیکیاں ہیں وہ بھی ترازو میں دوبارہ ڈال دی جائیں گی اور ان مظالم کے ساتھ نیکیوں کو تولا جائے گا پھر وہ بیزان جو بھی نتیجہ ظاہر کرے گا ہو سکتا ہے کہ مظالم ایسے بھیانک ہوں کہ وہ نیکیوں پر غالب آ جائے اور نیکیاں ختم ہو جائیں اور ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات نیکی کتنی مضبوط اور قوی ہو کہ اللہ تعالی مظالم کے تشریح کے بعد بھی اس بندے کے نیکیاں باتی رکھیں اور اس کو معاف کر دیں یہ بہت ایک بہت ہی کڑا مرحلہ ہے جہاں بندوں کے مابین تصریح ہوں گے اور بدلے اور کسات قائم کیے جائیں گے تو اس عدیق سے وادے ہو رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا گناہ جو ہے ایک نتما ایک چاندا وہ بھی بندے کی جان کو اٹک جائے گا اور قصاص کا مرحلہ بڑا خطرناک اور محیم ہو سکتا ہے اس لیے ہر گھڑی ہر رہدہ ایک انسان اس فکر پر قائم رہنا چاہیے کہ اچھائی اچھائی ہو نیکیاں ہی نیکیاں ہوں پورے حسن اور خوبصورتی کے ساتھ ادخان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی لمحہ پسند آ جائے اور بندے کی آخریت کا پروگرام بن جائے اسے کامیاب قرار دے دیا جائے اور ایسی کوئی صورت نہ ہو کہ کوئی بندے کا چھوٹا سا عمل اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے ندین اسلام کی دو حدیثیں ہیں جن میں زبان کے پول کا مبال مزدور ہے کہ ایک بندہ یہ تکلم کلم دن سخت اللہ اپنی زبان سے ایک بول بولتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ہوتا ہے اسے اس کا احساس بھی نہیں اور یہ بیماری ان لوگوں میں زیادہ ہوتی جو بہت بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں کہ اپنی کی ہوئی بات کو بھول جاتے ہیں فراموش کر ڈالتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا ایک بات ختم ہوئی دوسری بات شروع ہوگی دوسری ختم ہوئی تیسری بات شروع ہوگی یل قلعہ صحافہ یلخا ہو اور اس ایک ہی بول پر اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہے کہ اپنی لانتے اور پھٹکارے اس پر برساتا ہے اور برساتا رہے گا جب تک قیامت قائم نہ ہو ہوگی سمیاں بھی جائیں گی لانتے برستی رہیں گی اس ایک بول پر اور نبی اسلام کی دوسری حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حق کا لا یلکا بین اللہ شب رہا ایک بندہ جنت والے عمل کرتا ہے حدا کے جنت کے دھانے پر پہنچ جاتا ہے ایک بارش کا فاصلہ باقی بچتا ہے تھوم یا تکنموں میں کلے مچے تہوی بھی تھی پھر وہ ایک بول ایسا بولتا ہے جو اس کو جہنم میں ستر سال نیچے پھینک دیتا ہے اور جہنم کی گہرائی بھی ستر سال کے بقدر مانا وہ سب سے نیچے گرا دیا جاتا ہے تمام اہل جہنم میں سب سے نیچے ہوگا سب کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے اس آزاد علیم کا متحمل ہوگا زبان کے ایک بول کی بنا پر یہ حدیثیں ہمیں سوچنے کا ایک موقع دے رہی ہے غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں سنب صالحین وہ یقیناً اپنی زبان کے بول کا ہمیشہ پاس رکھا کرتے تھے سوچ سمجھ کے بولتے تھے اور کبھی اس ان کے بول میں کوئی ایسی بات آ جاتی جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہو سکتی ہو تو اسے وہ فراموش نہیں کرتے تھے اس پر وہ مستقل مسلسل توبہ کیا کرتے تھے جیسے جناب ربو حدیفہ کا واقعہ ان سے زبان کا ایک بول نکل گیا ایک بات وہ کہہ بیٹھے بڑا ان کو ملال ہوا پریشانی ہوئی اور پھر وہ اس بات کو بھولے نہیں فراموش نہیں کیا بلکہ توبہ کرتے رہے توبہ پر بھی ان کو کرارنا آتا تو ایک بار اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہہ دی کہ یا اللہ میں تب سمجھوں گا کہ تو نے میری توبہ قبول کر لی کہ کسی جہاد کے میدان میں میرے گلے پر تلوار چل جائے اور گلا کٹ جائے اور تیری راہ میں شہید ہو جاؤں اگر شہادت کا شرف مل جائے گردن کے کٹنے کا شرف مل جائے تو پھر میں سمجھوں گا کہ تو نے میری توبہ کو گول کر لی اور مجھ سے راضی ہو گئی حالانکہ زبان کا ایک گول تھا جس پر مسلسل توبہ بھی کر چکے تھے لیکن پھر بھی جو اس کی ایک حرمت اور شدت ہے اس کا احساس قائم ہے اور جہاں تک بات کہہ گئے کہ جب تک میرے گلے پر دشمن کی تلوار نہ چلے کسی جہاد کے میدان میں اس وقت تک میں سمجھوں گا کہ تو مجھ سے راضی نہیں ہوا اور تو نے میری توبہ قبول نہیں کی پھر ہر جہاد میں شریک ہوتے رہے جو مرضی کیفیت ہو جو مرضی حالت ہو اسی تما کے ساتھ اسی کے ساتھ کہ شاید آج شہادت کی موت مل جائے اور میری توبہ قابل قبول ہو جائے بلاس ابو بک صدیت ذہنوں کے دور میں جنگ کاگزیہ میں شریک تھے دشمن کی تلوار چل گئی اور شہادت کی بہت نصیب ہو گئی یہ سرف صالحین کا موقف کہ زبان کی ہر بول کو, بول کو یاد رکھتے اور اگر وہ سمجھتے کہ ہم نے فلاں موقع پر زبان کا انحراف استعمال کیا ہے تو اسے وہ کبھی فراموش نہ کرتے بلکہ اس پر توبہ کرتے امیر عمر رضی اللہ عنہ ایک موقع پر زبان کس حد تک ایک ایسا کریمہ بیٹھی جس پر ان کو بڑا بلال ہوا بڑا دکھ ہوا اور یہ قصہ سلح حدیبیہ کا ہے ہمارا دیکھ امیر تو نہ ہے پھر مجھے بڑا دکھ ہوا توبہ کرتا رہا توبہ کرتا رہا اس کے بعد جو نیکیاں میں نے انجام دی بڑے بڑے اعمال کیے جہاد کیے حج و عمرے کیے تو اس نیت کے ساتھ کیے کہ یاندار میری زبان کے اس بول کو معاف کر دے اس نیکی کے بدلے اندر حسنات یوں بھی میرا صحیح آدھا نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں چنانچہ میں نے بڑے بڑے اعمال انجام دیے اس نیت کے ساتھ کے اندر دائرہ اس انحراف کو معاف کر دے وہ جو بول ایک بول بیٹھا تھا اللہ اس کو معاف کر دیا یقیناً یہ حادی ساری اور یہ سبق کے بات ہمیں اس عمر کی دیتے ہیں کہ ہم ہر حال میں ایک بہتری تو عزم رکھے نیکا مال کی طرف توجہ ہو ہر گھڑی اللہ کے راہ کا انتظار ہو اور ہر گھڑی ایسے عمل سے کورے رہنے کی پوری کوشش ہو جو اللہ کی ناراضگی کا موجب بن جائے اور پھر توبہ توبر استقفار کا عمل جاری رہے حتیہ کہ زبان کے ان معمولی سے معمولی بول کو بھی نہ بھولے مستقل توبہ کرتے رہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ایسی گھڑی آ سکتی ہے کہ دل سے انجان دی ہوئی بہت, بہت اچھی نیکی اس کی نفرت کا موجب بن جائے اللہ کی نگاہ کا باعث بن جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی انحراف کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے وہ ناراضگی ہمیشہ قائم رہے اور وہ بندہ قیامت کے روز جہنم میں جھونک دیا جائے یہ بھی ممکن ہے تو وہ لوگ ان کی جرت کو کیا کہیے جو بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور ان کو ان کا احساس رکھنی ہوتا ہے بدرٹ کوئی معمولی گناہ نہیں بدعت بہت, بہت بڑا گناہ بدعت کے بعد وہ مور شرف سے زیادہ بھیانک ہے کیونکہ بزرتی انسان اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شریعت شادی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے مہاد آرائی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھو کم شرح اللہ کہ سب کے لیے شریعت ہم نے بنائی یہ ہمارا کام ہے شریعت شادی ہمارا عمل لیکن ایک بدرتی انسان اللہ تعالیٰ کو چیلنج بھی کر رہا ہے دلکار بھی رہا ہے محادی پر تلا ہوا کہ میں بھی کر سکتا ہوں میں بھی شریعت ساز حالانکہ اکمل دین اکتم تو علیہ الحمت ہی وردیز الحمد للہ اسلام اللہ تعالیٰ دین کو مکمل کر چکا اور دین کے تعلق سے جو چیز نعمت ہو سکتی ہے اللہ اس کو تمام کر چکا میں اب کوئی نئی چیز نعمت نہیں ہو سکتی بلکہ زحمت اور نعمت ہوگی مگر ایک گزرتی انسان اللہ تعالیٰ کے اس دعوے کی تکلیم کر رہا ہے کہ دین مکمل کہاں ہوا ہے مکمل تو میں کر رہا ہوں مکمل تو میرے باپ دادا نے کیا مکمل تو میری قوم برادری نے کیا ایسے ایسے شوشے چھوڑ کر ایسے ایسے عمل اطلاع کر کے انجام دے کر جو کتاب و سنت میں ہے ہی نہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں تو ایک گزرتی انسان اس کی جرت انتہائی خطرناک ہے اللہ تعالیٰ سے محاذرائی کرنا کہ میں بھی شریعت ساز اللہ تعالیٰ کے تعلق کو چپنانا کہ ہم نے دین مکمل کر دیا یہ کہتا ہے مکمل کہاں ہوا مکمل تو ہم کر رہے ہیں فلا کمی تھی فلا نقش فلاش میں کوتای تھی ہم اس کو ضائل کر رہے ہیں یہ نئے مال اختراع کر کے تو بہت بھیانک قسم کی ضرورت ہے یہ بدرتی انسان کی کر رہا ہوں کہ وہ شریعت جہاں پر بادوں کا چھوٹے گناہ زبان کی ہلکے سے بول حقوق واد میں ذرا سکھوتا ہی بندے کے لیے عذاب علیم کا موجب بن سکتی ہے تو وہاں یہ بڑے بڑے بھاری بھرپم گناہ جن کو پدرٹ کہا جاتا ہے جو کتاب کتابوں سنت سے ثابت نہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں محاد آئی کے موجب اور جو اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تکمیل دین کے دعوے کو چپلا رہا ہے اور صحابہ کی عظمت کو خاتمہ ملانے کی ایک کوشش ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر دین کو مکمل کیا جو کہ صحابہ کے طوی ایمان کی علامت ہے صحابہ کے مضبوط ایمان کی علامت ہے کیونکہ ایمان دین کا مکمل ہونا یہ صحابہ کے فضائل کا ایک حصہ ہے ایک وقت وہ تھا جب دین کیا تھا قولو لا پولو نا اندر کلمہ پڑھ لو یہی پورا دن نہ نماز تھی نہ روزہ تھا نہ حج نہ عمرہ نہ جہاد نہ زکاط کوئی عمل نہیں تھا کلمہ پڑھ لو جب کلمہ لوگ پڑھیں گے تو اگلا حکم آئے گا نہیں صحابہ نے جل و جان سے پڑھا اور پورے ادراک اور فہم کے ساتھ پڑھا دل بھی کہائوں کے ساتھ پڑھا تو آہستہ آہستہ عمل بھی شروع ہو گئے نماز پڑھو صحابہ نے نماز پڑھی زکات دو صحابہ نے زکات دی روزے رکھو صحابہ نے روزے رکھے یعنی پچھلے عمل پچھلے حکم پر عمل ہونے کے بعد اگلا حکم نازل ہوتا صحابہ عمل کرتے گئے محنتیں کرتے گئے محنتیں کرتے گئے حق کا بھی سمراندان دیا کہ الما القین شادش سارے دین پر عمل ہو چکا آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا یہودی نبی اسلام کے پاس آئے بلکہ عمر ابن خطاب کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ حاضر آئے تو لب عید اگر یہ آئے کریمہ تکمیل دین کی ہم نے اتر دی تو اترتی تو ہمارا وہ دن عید کا دن ہوتا ہے کہ اللہ نے قبول کر لی ہے ہمارے عمل کو اللہ نے قبول کر لیا ہے آخر یہ قبولیت عمل جو ہے یہی تو بنیاد بنتی ہے اگلے احکام کے نظور اگر پہلی بات ہی مکمل نہ ہوتی اور پہلی بات ہی نہ مانی جاتی اگلا حکم آتا لیکن احکام کا فسل شروع سے آنا اور تیئیس سال تک اللہ کی فہی کا نزول کہ صحابہ کے مناقب اور مطائل کا ایک ایسا حصہ ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی اللہ راضی ہو گیا اللہ نے قبول کر لیا پچھلا حکم اپنا لیا گیا قبول ہو گیا اب اگر اگلا حکم آ گیا وہ اپنا لیا گیا قبول ہو گیا اس کے بعد کا حکم آ گیا اور چلتے چلتے ال یو محکم الحکم کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا شہابہ کے لیے ایک تمہا تھا ایک شاباشی تھی ان کی جو کوشش اور چہود تھی ان کو قبول کر لیا گیا اور دین کو مکمل کر دیا گیا لیکن وہ انسان کتنا بدبخت ہے جو کہے کہ نہیں دین مکمل نہیں ہوا اس میں فلاں کمی اور فلاں کمی اور وہ کمی ہم نے پوری کی ہمارے باپ نے پوری کی ہماری قوم برادری نے پوری کی کتنا یہ بھیانک جرم ہے جبکہ بہت سے چھوٹے چھوٹے گنا اللہ کی ناراضگی کا موجب بن سکتے ہیں تو پھر یہ اتنے بھاری بھرکم گنا اتنی جرم کی بات ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں شریعت کے رموز کو پہچانیں کتاب و سنت کے حقائق پر غور کریں اور ان تمام نصوص کو دیکھتے ہوئے اپنے صحیح نصب العین کا تعین کریں اور یہ بات نوٹ کرنے کے بعد اس ایک چھوٹا سا گنا اللہ کی ناراضگی کا موجب بن سکتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے وہ عورت جس نے بلی کو باندھا تھا بلی نے کیا کیا ہوگا اس کے گھر کا دودھ دی گئی ہوگی یا اس کا کوئی چولہا کھا گئی ہوگی روٹی کھانی ہوگی اور غصہ آ کے بلی کو باندھ دیا نہ اس کو کھلایا نہ پلایا نہ, نہ اس کو چھوڑا حتہ کہ بھوک سے مر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمد فرمائے اللہ تعالی نے مجھے جہنم کا منظر دکھایا میں نے جہنم اس عورت کو دیکھا کہ جہنم کی آگ میں کھڑی ہے جھرپ رہی ہے اور ایک حدیث کے الفاظ میں بلی بھی ساتھ موجود ہے جو اس کو نوچ رہی ہے اس پر تابڑ ہمڑے کر رہی ہے اور اس کے جسم کی موٹی ووٹی کر رہی ہے ایک گناہ کی پیداش ایک جرم کی پیداش بظاہر ایک معمولی گناہ نظر آ رہا ہے لیکن شریعت کے ربوز کو پہچانو کے بعد ایک چھوٹا سا گناہ بھی مہلک بن سکتا ہے لیکن گناہ اگر شر کی صورت میں ہو اور گناہ اگر بدت کی صورت میں ہو تو کیا اس کا بھیانک انجام ہوگا اور کیا اس کا ہولناک انجام ہوگا حقیقت یہ ہے کہ کار جلندر کی سنت ہر مقام پر سنت کا اہتمام سنت کا ذوق اور شوق اور سنت کا فل اور جوش اگر دل میں بھرا ہوا ہے ہمیشہ انسان اسی فرقائے میں عمل کرنا ہے تو سنت کے مطابق کرنا ہے عمل کرنا ہے تو پیرے پیغمبر کے طریقے سے کرنا ہے یہ سوچ اگر اس کے دل میں پھر کر جائے اس کا عقیدہ بن جائے اس کے عقیدے کا حصہ بن جائے اس کے عقیدے میں شامل ہو جائے یہ وہ فکر اور سوچ ہے جو اللہ کی رضا کا موجب بن سکتی ہے تو ہمیشہ انسان اسی اطخان عمل کے جذبے پر قائم رہے اس وقت تو کوئی کام نہ کرے جب تک اس کے سامنے بصیرت کے ساتھ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اللہ کے حبیب نے یہ کام کیا تھا اور اگر آپ نے کیا تو پھر وہ کرے اس طریقے سے کرے تو طریقہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ کامیابی کے وہ جواہر ہیں وہ رموز شریعت نے عطا فرمائے بہت سے قصے اور واقعات اس پر شاہد عدل ہے کہ اللہ تعالی نے کیسے کیسے کو معاف کر دیا ایک عورت نے پیسے کتے کو پانی پلا دیا جس کا یہ عمل اخلاص پر مبنی تھا اللہ نے معاف کر دیا حالانکہ وہ فاحشہ عورت تھی ایک بندے نے راہ چلتے راہ سے ایسے مووی چیز کو ہٹا دیا اللہ نے اس کوشش کی قدر کی اس کا عمل بھی اخلاص پر قائم تھا اور یہ ایک ہی عمل اس کے جنت کے داخلے کا ذریعہ بن گیا تو ایسی کچھ صورت بن جائے کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور کسی دیکھی کا موقع آ جائے یہ سوچ کر کب کر گزرو کہ یہ عمل میرا ریاکاری کاری سے پاک ہوگا دیکھنے والا کوئی نہیں کوئی نگاہ دیکھنے والی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا میرا بندہ کس طرح میری رضا کے لیے مخلص ہے میری رضا کا متراشی ہے تو اللہ تعالیٰ رابی ہوگا اللہ تعالیٰ ان قواعد کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توبی تذا فرما دے اکول و قولی کا